بسم اشحمن الرحمن الرحیم اللہ و رحمت اللہ و رحمۃ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مہتبہ سکین موجود تمام خان اور میرانیہ شرم موجود خان باقی تمام سبھی کچھ مسلم سے اسلامات کرتے ہیں ہمارے سلسلے در کتاب شکل احد میں سے باب نمبر تیس باب العریہ کے نام سے ہیں جی اور یہ اس کا جو ہے ایک ہی, ایک, ہی درس ایک درس میں یہ باب ختم ہو جائے گا ایک ہی درس ہوگا کیونکہ چھوٹی باپ ہے کہ آج پیش سے زیادہ نہیں صحیح طرف سے تو آریہ کا مطلب جو ہے سامان کو عارضی طور پر استعمال کر دینا جیسے ہمارا معاشرے میں ہے گرلو سامان جو ہے جیسے برچ کے سامان برتنیں وغیرہ یا کالی وغیرہ یا کوئی بھی گرولو سامان جو ہے کسی کو استعمال کر دیتے ہیں اور اس کے وقت میں کوئی چیز نہیں لیتے ہیں وہ ضروری طور پر استعمال کر لیتے ہیں پھر فوری واپس کر دیتے یا کوئی گاڑی وغیرہ ہو تو یہ کہیں لے جانے کے لیے کہیں جانے کے لیے آپ سے لے لیتے ہیں اور آپ کو آپ اس کو استعمال کے لیے مفت دے دیتے ہیں اس کے بعد میں کوئی پیسہ نہیں لیتے ہیں تو اس طرح استعمال کے لیے کسی چیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے دینا اس کے بعد میں آپ اس کے کو کوئی چیز نہ دے دیں اور چیز کا مالک بنا کے نہ دے دیں صرف آریات استعمال کے دے دیں عارضی طور پر پھر چیز کو اس کی ضرورت پورا ہوگی پھر واپس لے لیں اصل چیز کو تو جتنا سر اس کا پاس ہے جس کو آپ نے دیا ہے وہ اس وہ چیز اس چیز سے جو فائدہ ہوگا وہ اسے سے یوز کرے گا استعمال کرے گا وہ فائدہ حاصل کرے گا لے لے گا تو اس کو آریہ بولتے ہیں اور آریہ میں جو الفاظ ہیں ایک لفظ آریہ یہی عارضی طور پر استعمال کے لیے دینا اور جس شخص کو آپ نے دیا استعمال کے اس کو مستعار بولتے ہیں ہاں جی اور آریہ پر دینے والے شخص کو جو ہے معیر بولتے ہیں اس کو معیر بولتے ہیں جس چیز کو دیا اس کو مستعار اور جس شخص کو دیا اس کو مستعیر ہاں جی میں آپ سے سامان کو عالیت لینے والا جو جو سے آپ کے سامان کو استعمال کے لیے عالیت لے اس کو مستعیر بولتے ہیں اور آپ جو دینے والا جس کا یہ مال ہے اس کو معیر بولتے ہیں اور جو سامان آپ نے دیا وہ سامان مستعار ہے اور اس عمل کو ہاں جی آریہ بولتے ہیں تو فرماتے آریک کس کسی کے اچھی شخص فرماتے ہیں وہ ہے اعباب حت المنافی الحاصل مینہ کسی کے لیے جائز قرار دینا ہاں جی جائز کرا دینا جائز ہونا جائز کرا دینا منفات حاصلہ مین کسی بھی چیز سے کسی بھی چیز سے حاصل ہونے والے منفات کو کسی دوسرے شخص کے لیے جائز قرار دینا اور اس کو استعمال کی اجازت دینا اب وہ چیز جو ان کا نخیلن پاس اگر گھوڑا ہے گھوڑا کسی کو استعمال کے لیے دیا ہے آریت نے دیا ہے تو اس کو فائدہ کیا ہے تو اس کے منفا فاروق اس کا سوار ہونا ہے وہ ان کا لل حمل ہے اگر وہ چیز حمل کے لیے اٹھانے کے لیے کو جا کوئی جانور ہے کوئی چیز جیسے سامان اٹھانے کے لیے اس کا فائدہ ہے جیسے مثلاً اونٹ وغیرہ گدا وغیرہ یا آج گاڑیاں ہاں جی؟ کسی کو جو ہے سامان اٹھانے کے لیے ہو تو اس کا فہم فملہ اس کا سامان اٹھانا مباحََََََََََََََ تو جائز ہے ليل مشتعر مشتعر وہ شاعص جس نے آپ كے سامان كو ہاں جى آپ سے لے لیا ہے استعمال كے ليے ہاں جى استعمال لے ليا ہے وہ اس کا مالک نہیں ہے استعمال اس کے ليے جائز ہے اس آدھے آريے کی صورت میں تو یہ آريے کے سامان جو دوسرے کو آپ نے استعمال کے ليے دیا ہے اور جس جی شاض کو دیا ہے اس کو مشتعر ہوتے ہیں فرماتے ہيں واحى اور يہ آريے كا سامان امانت الشرن یہ امانت ہے فلمست کچھ شاعر کے آدمی جس نے اس سامان کو آریتن استعمال کے لیے آپ سے لے لیا ہے اس لیے چونکہ اس کے آدمی یہ امانت ہے اور امانت کے بارے میں حکم آپ نے ایک پہلے بھی پڑھ لیا کہ امانت کو جو ہے اس کے استعمال میں اس کی حفاظت میں خیانت کرے اس میں کوتاہی کرے جان بوجھ کے ہاں جی تو پھر جو ہے اس کو یا جان بوجھ کے اس کو نقصان پہنچائے تو اب ضامین ہے ورنہ اب اس کے ضامن نہیں تو یہاں مستعم ادھر آریہ کے سامان میں بھی یہی حکم ہے تو والا, و والا وحی اور آریہ کے سامان امانت تھی فی دل اس کو بطور آریہ استعمال کے لے جانے والے کے میں آپ کے سامان امانت ہے بطور امانت ہے شرن لہٰذا والا طالب خاتح اگر یہ سامان طلب ہو جائے ضائع ہو جائے اور اس کے اختیار کے بغیر اس کی کوتاہی کے بغیر تو لمح یزمان تو وہ ضامعنی ہوگا اس کو اس کا خسارہ دینا نہیں پڑے گا لیکن یہ جو ہے اگر طلع ہو جائیں کس وجہ سے ان لم یکن اور طلع ہونا اگر نہ من تفریح ہی اس کی کوتاہی کی وجہ سے نہ او تعدی یا اس نے جان بوجھ کے اس کو نقصان نہ پہنچایا لیکن اگر اس نے جان بوجھ کے نقصان پہنچایا اس کی کوتاہی سے نقصان ہوا تو وہ اس کے خسارہ پورا کرنے کے ضامن ہے آئے حرماتیں وہ کھلوسن البتہ جب جو اس چیز کو ایک سامان کو اسی کو استعمال کرنے دیں گے تو اس میں کوئی کوئی کوئی, کوئی, کوئی نہ آئے گا مثلا ایک سامان اس میں شائننگ تھا استعمال کرے میں دھولا کمی آ سکتی ہے تو کل نشن ہر وہ نقص یا جو لازمات من استعمال اس کے استعمال سے ہاں قدرتی طور پر اس میں کوئی نہ کوئی یقین بات ہے ایک چیز کو استعمال ہی نہیں کیا اور استعمال کیا تو اس کی چمک میں کمی آ سکتی ہے تو یہ نقص جو ہے اس کا وہ ضامن نہیں ہے وکل کل ہر وہ نقص اور کمی جو سامان میں پیش آئی ہاں جی یل من استعمال اس کے استعمال سے جو ناک اس سامان میں پیش آتی ہیں ولا تفریح للمشعرفی ہی اور آریت پر لینے والے شاخ کی طرف سے لا تفریح کوئی کوتاہی نہیں ہے لیلمشعرف ہی آریتن لینے والے شاخ کی طرف ہی, ہی اس سامان میں غلطی اس طرف سے کوئی تجاوز بھی نہیں ہے جان بوس کے اس نے اس سامان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تو اس کے استعمال سے جو اس کو جو ہاں جی، فطری طور پر جو ہے طبی طور پر جو اس میں کوئی کمی آ جاتی ہے ہاں جی مثلا جیسے سامان والوں میں کوئی شائنی تھا نیا تھا اس کا استعمال کے کی جیسے اس میں کوئی کمی آئے گا تو اس کا لا الزم زمان اس سے وہ اس سے استعمال لینے والے شخص کو کے ذمے کوئی زمان لازم نہیں آتا ہے اس کو اس کو کوئی خسارہ پورا کرنا نہیں پڑے گا غلطی استعمال لیکن اگر جو ہیں ہے جیسے ہمارے معاشرے میں آج کل یہ چیز ہے سامان لے جاتے ہیں بس ابھی دو پہر کو آج کے لیے کل واپس لاؤں گا بولتے ہیں پھر نہیں لاتے ہیں ہاں جی اور کبھی یہ جس میں جو یہاں ہوتا ہے زیادہ زمانی اور زیادہ مکھانی زیادہ زمانی یہی ہے کہ کل لاؤں گا بولا ابھی ابھی دو گھنٹے کے بعد لاؤں گا بولا پھر چار پانچ گھنٹے کر دیا ہاں جی تو یہ جو ہے زیادہ زمانی ہے جتنا وعدہ ہوتا ہے ٹائم کو سے زیادہ آپ نے رکھا اور اسی طرح زیادہ یہ مکانی میں یہ وہی جو ہے یہ سامان آپ نے آپ کے گاڑی کو استعمال کے لیے دے دیا لے لے آپ نے کسی سے تو آپ نے بولا یہ جو ہے مثلا ایک کلومیٹر کے فاصلے پر لے جا کے واپس لاؤں گا بولا بعد میں آپ نے دس کلومیٹر میٹر پانچ کلو مانا تین چار اس کو لے, لے گیا استعمال کیا تو یہ چیزیں جو ہیں اب و خیانت ہے یہ چیزیں اس کی طرف کی اجازت کے بغیر آپ نے اس کو استعمال کیا ہے یا زیادہ وقت رکھے یا زیادہ جگہ تک لے گیا تو اس میں شر نشکال ہے پھر, پھر اس میں ضمانت جو آپ کو لازماتی ہے لہٰذ فرماتے و لوشتہ عمل اگر مشتعین نے جس نہاری آپ کے سامان کو لیا ہے وہ آپ کے سامان کو استعمال کرے اکثر من عق دیا لیا جس جو عقت اس پر باندھی تھی ٹائم کے لحاظ سے ہاں اس سے زیادہ استعمال کیا وہ زیادہ زیادہ تر تن زمانیہ تنیاوات کے لحاظ سے زیادہ ایک گھنٹے میں دو گھنٹے میں لانے کو بولا چوبیس گھنٹے میں, میں لانے کو بولا پھر ایک دو ہفتہ رکھ دیا ایک دو دن رکھ دیا مثلا ایک گھنٹے میں لانے کو بولا چار پانچ گھنٹہ رکھ دیا وہی زیادہ زمانی اور مکانی تو نہیں ہے زیادہ مکانی مثلاً جو ہے ایک دو من کلو میٹر میں یہ گاڑی لے جا کے لاؤں گا بولا مثلا کراچی والے جانتے میں یہاں سے صدر لے جا کے واپس لاؤں گا مثلا پینڈی سنوت والے بولے راجہ بازار جا کے لے آؤں گا کوئٹہ والے مثلاً بول دیا بھائی یہ کین پہ لے جا کے لاؤں گا بعد میں جو پتی نے کہاں سے کہاں لے گیا تو یہ ایک زیادہ مکانی ایسے صورتوں میں زمینہ پھر وہ زمین ہوگا ہاں جی پھر وہ اس اضافی چیز کا وہ کرایہ بھی لینے چین لے سکتے ہیں اس اضافی استعمال پہ اگر خسارہ پیش آئے تو اس کو وہ خسارہ پورا کرنا پڑے گا غلط یہ جو کی ہاں شریعت جو ہے ہاں جی ہمیں ایک دوسرے کے تعاون کے لیے سامان دینے کو سبب سمجھتے ہیں اس میں عجیب ہے ہاں جی حتیٰ قرآن میں سر الم نعون المعاون جو عرایۃ اللہ ججی کا آخری پیراگراف ہے اس حد کی تشہیم عولانی علماء یہی عاری استعمال کے لئے سامان ایک دوسرے کو دینا کا تفصیر کیا ہاں جی تو وہ لوگ جو ایک دوسرے کے استعمال کے لئے چھوٹی موٹی سامان جیسے گہرولو سامان وغیرہ نہیں دیتے ان کے لقل قیمت میں پشمانی ہے بولا ویل ہے بولا ہاں لیکن ادھر سے دینے کے ترجیح دے دیا ادھر استعمال کے لیے بھی ہاں جی بھائی جی نے لے لیا ایک گھنٹے کے لے لیا فوراً ایک گھنٹے کے بعد واپس لائے ہاں جی ایک کلومیٹر فاصلے پر لے جانے کو کم جائے کلو کلومیٹر سے زیادہ نہ لے جائے اور فوراً واپس لائے یہ بھی دوسرے پاور ہے اگر اس جس پر پابندی نہیں کیا تو وہ شران ضامین ہے اس کو اگر کوئی نقصان ہوا اس کو نقصان اس کو جیب سے بھرنا پڑے گا تاکہ یہ ایک دوسرے کے تعاون کے سلسلہ جاری رہے اور کچھ جو بے احتیاط لوگ ہیں وہ دوسرے کے سامان میں بحتیاط نہ کریں تو لحاظ فرماتے ہیں وہ لمبی سما اگر آپ کسی کے کی سامان کو جو عالیہ تن لحاظ اس کے استعمال کریں اکثر من العق جتنی مدت کا عق میں بیان ہوا تھا تعین ہوا تھا اس سے زیادہ منل عقد آلیہ زیادہ تر زمان نے وقل کے لحاظ سے زیادہ استعمال کیا اور مکانی یا جگہ کے لحاظ سے زیادہ استعمال کیا تو زمین پھر کہ آپ زمین ہوگا آپ کو اس کا خسارہ دینا پڑے گا بولا یہ جو لشاعر ہے ایک بندہ ہے مثلاً آپ نے کسی کا سامان استعمال کے لیے لایا ہمسائے کے سامان لایا تو آپ مستعر ہو گیا اب آپ کے آپ کوئی اور آدمی آپ سے بولیں یار یہ سامان مجھے گھر میں مہمان ہے مجھے استعمال کے لیے دے دو تو کیا آپ کے لیے جائز ہے اس تو اصل مالک سے پوچھیں بغیر آگے دے دیں شریعت فلمیں آپ کے لیے جائز نہیں ہے دوسرے بندے سے جو اصل مالک ہے اس سے پوچھے بغیر آپ کسی اور کو دوسرے کے سامان عالیت نہ دینا آپ کے لیے جائز نہیں ماتیں وا یا جائز نے للمشتع آریہ پر استعمال کے لیے سامنجی شاہ نے لے گیا ہے اس شاخ کے لیے اے آرا تو دوبارہ دوسرے کے سامان کو آگے آریہ تن تو طور پر استعمال کے لیے دینا ال آخر کسی اور کو وہ جائز دیں ہاں اگر سابقہ بندہ جی صاحب نے لے وہ اجازت دے دیں ان سے پوچھیں خود جا کے پوچھیں اور اجازت دے دیں تو پھر دے سکتے والا نہیں دے سکتے آگے ایک اور ماتح والا بیشترا ہر زمین عام طور پر جو ہے جو بندہ کسی کو اپنے سامان استعمال جیسے کراکری برتن وغیرہ دے دیتے ہیں اس میں ضمانت نہیں ہے اگر اس کے آس لاکھ میں لیکن کوئی ہمسایہ محدود ہمسایہ آپس میں ہیں اور اس کو پتہ ہے بھی ان کو ہمارے سامان جب بھی کوئی سامان دے دیا توڑ پھوڑ کے لایا ہاں توڑ پھوڑ کے لایا بار بار مارتے ہیں اور پھر اس کی حفاظت بھی نہیں کہتے ہیں توڑ پھوڑ کے لاتے ہیں تو اسی صورت میں وہ سامان تو دے دیں لیکن وہ سامان دیتے ہوئے شرط اگر اس میں توڑ پھوڑ ہو گیا تو اس کا خسر آپ کو دینا پڑے گا وہ اس شرط پر دینے کے صورت میں اور آپ نے شرط کو قبول کیا اور قبول کر کے لے لیا تو پھر اس کو نقصان ہو جائیں تو پھر امدی خواہ, خواہ غیر آمدید دونوں صورتوں میں آپ کو وہ خسارہ دینا پڑے گا کیونکہ اس نے دیتے ہوئے شرط کی اپنی شرط کو قبول کیا تو والی اللہ داغا شرط کے آریہ پر دینے والی شکل زمان و سامان سامان کی ضمانت کا اگر کوئی نقصان ہو جائے تو, تو زمینات و آریہ پر لینے والی شکل ضامین ہوگا اس کو جیب سے اس کو پورا کرنا پڑے گا خ آمدن خزارہ ہوا خواہ جو ہے غیراندھی ولا يجوز فر آگے ہیں یہ جز الارت ولا اشتعارت فراغ یہ ارارہ کسی کو سامان کو استعمال کے لیے دینا اور استعمال استعارت و استعمال کے لیے لینا کسی اور کا یہ جائز نہیں ہے یہ معاملہ اللہ مگر من البالغ ہی مگر اس شاع سے جو بالغ ہیں اور راخل ہیں اور جائز تصرفی اور اس کو اپنے سامان میں تصرف شرا اس کے لیے جائز ہو تو اس کے لیے یہ معریہ کا معاملہ کرنا جائز ہے آگے فرماتے ہیں وال جو سامان جو آپ نے کسی کو آریہ تن, اس اس تن استعمال کے دیتے ہیں طور آریہ اس کے لیے کیا شرط اس سامان کے لیے فرماتے ہیں وہ مستعار وہ سامان جو کسی کو آریت استعمال کے لیے دیتے ہیں عارضی طور پر اس کے لیے شرط اس کے شرط یا کون نہ بھی یہ کہ وہ چیز قابل فائدہ مند ہو قابل من انتخاب بھی ہو اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ لے سکتا ہو ماں باقاعدہ حال کی اس کی اصل چیز جو ہے باقی رہیں اصل چیز باقی رکھتے ہوئے وہ چیز قابل انتفاق اس سے کوئی فائدہ ملتا ہو جیسے کہ داپتی جیسے جانور لے لو کوئی بھی سواری کے لیے ہم نے جانور سواری کے لیے دے دے تو نہیں سے جانور ختم تو نہیں ہوتے جانور باقی ہے سواری کے اس سے وعدہ کیا ون اسی طرح زیورات لی زینت کے لیے کسی کو زینت کے استعمال کے لیے دے دی دیا آریت پھر سامان لے لیا تو زینت کے استعمال کے لیے زینت جو ہے استعمال کرنا یہ ایک اضافی چیز سے فائدہ ہے اس کا لیکن نفس سے ہولی نفس سے زیورات تو باقی رہتا ہے اس طرح وہ سو بھی لباس لے سے اپنے لباس سے کسی کو ضرورت پڑ گئی آپ سے لباس منگا جیسے کمبل کا مثلا گدلہ وغیرہ رضائی وغیرہ کسی ہم کے مہمان گھروں میں مہمان آتے ہیں تو دے دیتے ہیں تو لباس استعمال کے لئے دے دیا لے سے پہننے کے لیے تو ان تمام شرطوں میں جو ہے یہاں پر کی چیز محفوظ ہے اصل چیز صرف استعمال کر کے واپس دینا ہے تو یہ صفات عالیہ دینے والی چیز میں ہونے ضروری ہے استعمال کر دینے پہ وہ چیز خود ختم نہ ہو جائے بلکہ اس کے فائدہ کوئی کا الگ چیز ہے اور چیز خود الگ چیز ہے استفادہ کرنے سے وہ چیز باقی رہتا ہے وہ نابود نہیں ہوتا ایسا ہونا شرط ہے پر اس شرط کی روشنی میں فل لازم بلازم امناز شرط اس شرط کی روشنی میں کیا اصل چیز باقی رہنا ضروری ہے اور وہ جو قابل فائدہ مند چیز ہو تو اس شرط سے جو لازم آتا ہے نلعتیم آتا ہے یہ کہ کھانے کی چیزیں کھانے پینے کی چیزیں لا تشرو مشاعلتاً وہ اس کا آریتن کسی کو دینا جائز نہیں ہے اس پر آرد آریہ واقع نہیں ہوگا یعنی تو عتیمہ جو ہے لا تک تشرو نہیں ہوگا مستعلتاً یہ مستعار واقع نہیں ہوگا اس پر آریہ کا معاملہ آپ نہیں کر سکتے کیوں اس لیے کہ کی نہ کیونکہ کھانے پینے کی چیزیں لا آپ کا باقی نہیں رہتی ہے بادل انتخاب یا اس سے فائدہ اٹھانے کے بعد مثلا ایک چاول پلیٹ جو ہے ہاں جی چاول ایک چاول بریانی مثلا آریہ تن دے دیں بھائی کھا لیا ختم ہو گیا نہیں اور جو پلیٹ تو رہے گا لیکن کھانا تو ختم ہوگا لہٰذا استعمال سے ختم ہونے والی چیزوں کو آریہ تن استعمال نہیں دے. نہیں دے سکتے اس کا خرید تھوڑا ہو سکتا ہے ہم میں کھانے کو دے سکتے ہیں صدقہ دے سکتے ہیں ہم اس پر آریہ کا واقعہ نہیں ہوگا آخر میرا فرماتے ہیں یہ جو استعلت و فہلِ زراع البتہ جائز آریتن دینا استعمال کے لیے فعل یعنی لی نر جانور کل ذرا نسل کشی کے لیے ولقل و شر کتا و الفاط چیتا ہنج اور وہ طور طیور شکاری پرندید شکار کے لیے کسی کو بطور استحریت دے سکتے ہیں وہ سیارت و شاعت بکری کا جو ہے آریتن دینا وقار گائے کے بل اون کا کس مقصد دودھ دوھنے کے لیے کسی کو دودھ دونے کے لیے آپ اپنے جانور اس کو دے دیں تو اس کو گاز باز وغیرہ وہ خود دیں گے اور دودھ تو اس جانور سے لے لیں گے اور اس کے وج میں آپ کوئی پیشہ نہیں لیں گے اور پھر ہے اور آریہ کا جو آغت ہے اس کو عقد جائز بولتے ہیں ہاں جی لہٰذا عقد جائز میں یجز رجوع جس نے کسی کو کوئی بھی سامان آریتن استعمال کے لیے دے دیا اس میں جائز ہے رجحان اپنے اس آغت سے اس چیز ہم مت شاید جب چاہیں اسے بولا تو ایک ہفتے کے بعد لے لو لیکن اس کو آج ضرورت پڑ گیا آج واپس لے سکیں تو اس پر شاید کوئی گناہ نہیں دو گھنٹے کے بعد دینا بولا تو اس کا بھی ضرورت پڑ گیا ابھی واپس لے لیا ایک گھنٹے کے بعد آدھا گھنٹے بعد تو اس پر کوئی گناہ نہیں سامان اپنا ہے خود کو ضرورت پڑ گیا لہٰذا جب چاہیں رجوع کا سکتے ہیں بولا وہ آ لیکن اگر کوئی شاید اپنی زمین کو کسی کو بطور آریا استعمال کے لیے دے دیں زمین کو کرنے کے لئے کوئی فصل ہوگانے کے لئے پھر وہ راجہ پھر اس مالی نے رجوع کیا اور اس پر جو فصل بویا ہے وہ بلاغل الفصیل اور فصل پک چکا ہے فصل پک چکا ہے اور وہ اپنی آریہ میں وہ رجوع کر رہا ہے تو پھر فضل موری کیونکہ فصل پک چکا ہے تو آرین دینے والے شخص کے لیے جائز قتل فصیلی الفصیلی وہ فصل کو قاتل مجانن یعنی بدون کسی اجرات کے اس مالی سے اجرت تو ہیں وہ مالی اس سے اجرت نہیں مان سکتے خود بھی اجرت کے بغیر خود کو کاٹ سکتا ہے کاٹ کے فصل اس کو دے دے آپ اپنی زمین خود لے لے۔ تو فصل کاٹ سکتے علم اگر نقصان نہ پہنچے اس شخص کو جس نے اس میں فصل بویا ہے اور آریتن آپ نے اس کو زمین زمین دیا ہے ہاں جی زمین دیا ہے تو یقین بعد فاصل کو اس کو نقصان نہیں ہونا چاہیے تو خود کو نقصان نہیں ہو رہا تو آپ فصل کو کاٹ دیں فصل اس کو دے دیں وہیں تضا ہو رہا اگر دوسرے کو نقصان ہو رہا ہے فصل کاٹنے پہ بے وقت اور ہے تو وہ جو عرائش ہو پھر تو آپ کا جو نقصان جتنا نقصان اس شخص کو ہوا ہے وہ آپ کو پورا کرنا پڑے گا تو آپ کو تاوان دینا پڑے گا ہاں جی تو تاوان سے مراد جو خسرا جس کو آپ نے عاریتیا ہے آپ کا زمین لیکن اس کے ساتھ معاہدہ تھا کہ وہ تین مہینہ جو ہے آپ یہ واپس نہیں لیں گے تو اس نے تین مہینے میں پکنے والا کوئی فصل بویا تھا ہاں جی لیکن آپ نے اسے سے پہلے سترہ مہینے میں دو مہینے میں ڈھائی مہینے آپ نے اس زمین کو خالی کرنا چاہا تو وہ فصل صحیح طریقے سے نہیں بھگا تو اس رب میں یقینی بات ہے اس کو وہ قیمت تو نہیں ملے گا اس فصل پہ تو جو ہے ممکن گاس کی شکل میں استعمال ہو لیکن فصل کے سرب میں نہ ہو تو جو خسارہ آئے گا وہ خسارہ زمین کے مالک کو اس آریہ پرندی آریہ تنجیش کو دیا ہے اس کو خسارہ پورا کر کے پھر اپنی زمین واپس لے سکتا ہے کیونکہ یہاں پر آپ نے ایک احسان کیا ہے تو احسان کو کی وجہ سے دوسرے کو نقصان بھی نہیں ہونے چاہیے لہٰذا شریعت آپ کو اپنے سامان تو واپس لینے کی اجازت دے رہے ہیں لیکن دوسرے کو جو آپ نے نقصان پہنچائے وہ نقصان آپ پورا کریں اگر نقصان ہو رہا ہے تو, تو یہ درس الحمد اس ایک درج میں یہ باب ختم